بس اللہ رحم الحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد والم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکن موجود تمام خالیہ گرامی میدان شروع جوان گرامی آپ جو کو و شافیہ السلام رض کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاف الحو میں سے باب نمبر چوالیس باب احیاء المواد میں سے آج دس نمبر چار ہیں کتاب کے پیج نمبر تین سو بائیس پہ پی اے پیل ڈی ایڈیشن کے بائی کے فیصلے کیے اس میں جو ہے یہ بعض ہمیں پڑھ لیا تھا کہ زمین جو ہے کسی سے اختساس پیدا کرنے کی چھ شرائط ہیں ان میں سے جو ہے پہلا دوسرا جو چوتھا پانچواں تک پڑھ لیا تھا ابھی چھٹا جو ہے چھٹا فرماتے ہیں وہ سازش و چھٹا جو اختصاص کا سبب بنتا ہے اور دوسرا آبادی کر سکتے ہیں وہ یہ ایکتام امام جو ہے حاکم اسلامی امام جو ہے ایک جگہ کو اپنے لیے مختص کرے اور وہ بھی جو ہے اس کے اپنی ذاتی مصارف کے لیے نہیں ہیں حکومتی چیزوں کے لیے ایک زمین جو امام نے جو ہے اپنے لیے مختص کر رکھی ہے تو فلاں جود احیا ہو تو اس اس زمین کا آباد کرنے جائز میں دوسرے لوگوں کے لیے وہ ان کا اند مواطاً اگرچہ وہ زمین بنجر ہو خالی تنمینت تحجیر اور وہ خالی ہو اس کے گرد کوئی دیوار وغیرہ لگانے سے بھی بالکل خالی کوئی دیوار کوئی اچھا اس کے اوپر نالہ وغیرہ خوش بھی نہیں بنایا ہوا ہے لیکن یہ کہ امام نے اپنے لیے اس جگہ کو مخصوص کر لیا ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کے لیے آباد کرنے جائز نہیں ہے چنانچی جی اس کی مثال اب رسول اللہ کے دور کا پیش کریں کماں اختہ چنانچی جی جو ہے مخصوص کر لیا تھا اختہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیرت بلال بن حارث العقیق ہاں جی حضیرۂ بلال بن حارث عقیق کے باڑے کو جانوروں کے رہنے کے لیے ہم نے ہاں جی میں خاص کر دیا تھا ایک بہت بڑا جگہ تھا جہاں پر جانور رکھنے کے لیے کلے سے لیلِ امام ہے البتہ امام کے لیے جائش نہیں ہے ایکتا و مالا یجز احیاء ایکتا نے اپنے لیے خاص کرنا ان چیزوں کا جن کا احیاء بطور خاص کسی ایک بندے کے لیے جائش نہیں جیسے کل معدن ظاہر تھی جیسے معدن ظاہرہ جیسے نمک کا کان ہے ظاہر ہے ہاں نمک سامنے نظر آ رہا ہے تھوڑا سے مٹی ہٹانے پہ یا کوئی اور جو ہے مادنیات ہے جو ظاہر ہے ہاں زیادہ نیچے گہرا کھودنا نہیں پڑتا ہے تو وہ وہ گویا کہ خود احیاط شدہ ہے ہم جی سے وہ معدنی ظاہر ہے نا احیاط شدہ ہے سمجھو آباد ہے معدین کیونکہ ظاہر ہیں اس سے لوگ اس سے وعدہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو امام اپنے لیے خاص نہیں کر سکتے ہیں بلکہ جو ہے ان کی نگرانی تو ضرور کریں گے اور پھر لوگوں کو ضرورت کے مطابق وہ وہاں سے لے جاتے ہیں لیکن جو ہے امام کے لیے وہ جو معدن ظاہرہ کو تو خاص نہیں کر سکتے لیکن باقی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو امام جو ہے خاص کر سکتے ہیں ولاکن یجود لِل امام الحماء امام کے لیے ہما یعنی کیا ہے کچھ زمین کے کچھ غیر آباد زمین یا گاس وغیرہ جہاں پر ہو ان کو اپنے لیے خاص کر سکتے ہیں محفوظ کرا سکتے ہیں ہما معنی محفوظ کرا دیتے ہیں اب وہ محفوظ کرا دینا کیا ہے یہ ہما کلا دینا و ہوا یم ناناسا کہ امام منع لوگوں کو ان را کلائن یعنی وہاں پر جو ہے گھاس وغیرہ میں جانور چرانے سے رائے یعنی چرانا جو ہے وہاں پر اس مباد زمین پر چرانے سے روکنا روکتا ہے رائے کلائن وہاں پر گھاس ہے اس گاس کو دوسرا آپ جانور لے جا کے وہاں پر چرانے سے روکیں ان را کلائے ماہ امام نے جس زمین کو اپنے لیے محفوظ قرار اس میں آپ کو جانور وہاں پر چرانے سے لائے کلائے ماہامہ امام نے جو جگہ محفوظ قرار دیا ہے ان ارض المبا مباحثین میں سے ان میں آپ کو جانور چرانے سے مانا کرے یہ امام حاق رکھتا ہے یہ تخصہ بھی تاکہ وہ جگہ امام کے ساتھ خاص رہیں دون نہ المسلمین نہ کہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اس کی بھی آپ مثال پیش کریں کہ کمہامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البقی یہ جی بقی نامی یہ جنت البقین ہے یہ یہ کوئی بات جہاں پر یہ کی جگہ پر نقی آیا ہوا ہے ہاں جی تو بقیر نیا نقی نامی جگہ ہے جو وہ بھی جانوروں کے لیے آپ نے ہاں جی جسنی رہے ہیں صدقات کے جانور ہیں کم شدہ جانور ملتے وہ امام کی سرپرستی میں رہتے ہیں ان کو پالنے کے لیے ان کو چرانے کے لیے وہ جگہ آپ نے خاص کیا تھا اس باقی نامی جگہ کو آپ نے جو ہے خاص کیا تھا جانوروں کو پالنے کے لیے اور صدقات کے جانوروں کو ہاں جی گم شدہ جانوروں کو دوسرا جو مجاو لوگ دے دیتے ہیں ہاں جی مجاہدین کو ضروریات کے لیے جو ہے ان کو بھی جب تک مشرف نہیں آ جائے اس کو وہاں پالنا ہوتا ہے تو ولی امام اور امام کے لیے جو ہے الخیار اختیار یہ معنی لے کہ کچھ جگہ کو خاص کر دیں محفوظ کر لینا سے اپنے لیے اولی انعامی صدقاتی یا صدقے کی جانوروں کے لیے ولبہ میں ضالطِ گم شدہ جانوروں کے لیے ان سب کے لیے امام ایک جگہ کو خاص قرار محفوظ کرا دے سکتے ہیں پلے سے لگے رہے البتہ امام کے علاوہ کسی اور کے علاقے میں سلامی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے ہمہ ارض مباحتاً یہ کہ محفوظ کرا دے دے دوسرے لوگوں کو منع کرے کسی مباح زمین کو نف سے اپنا لے اولا یا ناجوز और جائے भी بھی جائز نے نقش و ماحما امام امام نے جو جگہ محفوظ قرار دے دی دیا اور لوگوں کو بتایا یہ جو ہے امام کے ساتھ خاص یہ جگہ تو پھر اس امام کے اس حکم کو توڑنا بھی جائز نے خلاج جائز نے نقش و ماہ ہما امام نے جو جگہ محفوظ قرار دیا ہے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے اپنے جانور وغیرہ چھرانا اور اس میں تصرف کرنا جائز ولوکان الحماف ہی مدتِ معین لیکن اگر امام نے اس جگہ کو محفوظ کرا دیا ہے امین مدت کے لیے ہاں چند سال کے لیے مثلاً یا چند مہینوں کے لیے تو فیض قضت المدت جب وہ مدت ختم ہو جائے تو پھر جازل مسلم یا وہ پھر مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو آباد کرنا جائز ہے لیکن اس سے پہلے جائز سے نہیں ہیں تو یہاں تک جو ہے زمین جو ہے ہاں بنجر چیزوں میں سے پہلا زمین تھا تو زمین کسی کے ساتھ خاص ہونے کے لیے احتساس کے لیے اور فرمائے بنجر اس وعدے کی وہ کسی کے ساتھ احتساس پیدا نہ کریں اور احتساس کی کل چھ صورتیں تھیں اور چھ کے چھ اور لوگوں تک پہنچ جائے بنجر کی جو ہے ہاں جی دوسری صورتیں جو بط فرمار عمل اول اور ہیں پہلا جو ہے احتساس سے خالی ہاں جی جگہ جو ہے وہ زمین تھا اقتصاد پیدا کریں تو دوسرے لوگ آباد نہیں کر سکتے اقتصاد پیدا نہیں کیا تو دوسرے لوگ آباد کر سکتے تو املاول پہلا من المواد میں سے فل اراضی تھا مواد چیزوں میں سے غیرآباد چیزوں میں سے زمینیں تھیں وہ سانی دوسرا المنافع ہیں اب یہاں زمینی منفات ہیں مختلف چیزوں کے وہ یا تروکو وہ کیا ہے ایک تو راستے ہیں راستوں سے فائدہ اٹھانا والمساجد ل صحابہ تھے ان سے فائدہ اٹھانا الموقفات ملقہ اور موقفات ملقٰ جس میں ہر کوئی بیٹھ سکتے ہیں جیسے موقفات ملقہ ہاں جی یعنی عام وقف شدہ املاک ہاں عام جی؟ وقف شدہ املاک جیسے مدارس کل مدارس و رباطی مسافر خانے جو راستوں میں ہوتے ہیں ہاں جی اور والمشاہدی اور درگاہیں اولیاء کلام کی درگاہیں ہیں اس سے بھی اس سے فعدہ. تو یہ جو ہے چیزیں دوسری منافع کے زمنے میں آتی ہیں ان میں ترک راستے مساجد موقفات تعمہ مدارس مسابق خانے اور مساجد اس میں جو ہے آپ نے چھ چیزیں بیان کیا ہے تو راستوں سے منفاد لینے کے بارے میں فرماتے ہیں و منفاعات تو ترک راستے کا فائدہ کیا ہے فرماتے راستے کا فائدہ تو یہ الاضطراک ہاں راستوں کے منفاط ان پر چلنا ہے اس, اس راستے پر چلنا راستے کا منفاط ہے تو چوں کہ راستہ جو ہے لوگوں کو چلنے کے لیے آگے پیچھے گزرنے آنے جانے کے لیے جو ہے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے سڑکیں بنایا ہاں گاڑیوں کو آنے جانے کے لیے لوگوں کو آنے جانے کے لیے شہروں میں گلیاں رکھا چھوٹے بڑی لوگوں کو گزرنے کے لیے تو جو بھی راستہ ہیں وہ یقیناً چلنے کی فیرنے کے پھرنے کے لیے آگے پیچھے جانے کے لیے ہے عمومی منفاع کے تو ترو طروع استطراء خدا چلنا ہے لہذا و یا جوز الجلوس سے البتہ جیسے وہاں راستے میں بے نفیہ راستوں میں لمعت ہے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے خرید و فروخت کرنے کے لیے اور دفت یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے راستے میں کہیں بیٹھ سکتے ہیں اور انتظار روقع یا آپ کے ساتھی اور بھی ساتھی ان کے انتظار میں راستے میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ سب راستے میں کوئی معاملہ کرنا تھکاوت کے لیے راستے میں اور رفقا کے انتظار میں بہنا، راستے میں یہ سب اس وقت جیسے بھی شرط کے ساتھ انلہ یا تر ذرا یہ کہ آپ کا اس راستے میں معاملہ کرنے کے لیے بہنے سے تھکاوت کے لیے بہنے سے انتظار یا کے لیے بہنے سے ذر نہ پہنچے نقصان نہ پہنچے المار دوسرے وہاں گزارنے والے لوگوں کے لیے بھی تزدیکل جعلی لی جالی اس راستے میں بہنے والے کی وہاں بہنے کی وجہ سے راستہ تنگ ہو گیا تزیق الجعلی سے ممر رہو ادھر بہنے والے کی وجہ سے تنگ ہو گیا ممر رہو لوگوں کا وہاں سے گزرنا تو اگر آپ کی مجھے شرط یہ ہے کہ زراع نہ پہنچے گزارنے والوں کو ان کو ذرا کیسے پہنچے گا ذرا نہیں سر پہنچے گا بے تعیب کل سے اس بندے کے وہاں بیٹھنے سے تنگ ہو جائے گا ممال لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی جگہ گزرگاہ تا ہو جائیں اگر اس طرح گزرگاہ ہو جائیں آپ کے وہاں معاملہ کے لیے بیٹھنے سے تھکاوت کرے میں راستے کے بیچ میں بیٹھنے سے انتظار ہوگا راستہ تنگ ہو جائیں تو پھر جائز نہیں آپ وہاں راستے میں نہیں بیٹھ سکتے البتہ و ایجوۃ لما یو عام <الترقی> جہاں راستہ تنگ نہیں ہے کھولا لیلہ ہے آپ کے وہاں معاملات کے لیے چھوٹی موٹی صبح شام خرید و فروخت کے لیے ہاں جی بینے سے لوگوں کے لئے راستہ تنگ نہ ہوتا ہو تو جائ سے لیلاً و کے لئے جو یو جو معاملات کرتا ہے چھوٹے موٹے خرید و فروخت کرتا ہے راستوں میں ترکی انجا لیلا یہ کہ وہ کوئی سایہ کرے فوقرا سے اپنے سر کے اوپر بھی باریاتی کوئی برا اوپر کوئی بوری ٹاٹ وغیرہ اپنے سر کے اوپر جو ہے کوئی مختصر چھچا بنائیں اور شوین یا کوئی کپڑا جو ہے کپڑے کے ذریعے سے اپنے لیے سایہ بنائیں یا بوری وغیرہ کے ذریعے سے اپنے لیے سایہ بنائیں یہ سایہ بنانا بھی اس وقت جیسے علم یا تجزیہ کردار وہ اگر تنگ نہ ہو جائیں راستہ درب راستہ بھی سبب ہی آپ کے اس سایہ کے لیے آپ نے جو چیز اوپر لگایا ہے آپ کے شہب کے اوپر ہم نے جو چھوٹا سا آپ نے سایہ بنایا ہے سائے سائیکل استرخواست جو بھی سسٹم کیا ہے وہ اس چیز کی وجہ سے اس سائے سایہ دار چیز کی وجہ سے لوگوں کے راستہ تنگ نہ ہو جائے تو آپ بنا سکتے ہیں راستہ تنگ ہو جائے تو نہیں بنا سکتے آگے فرماتے ہیں والے سے لحاظ کسی بھی شاخ کے لیے جائز نہیں اللہ تعالف ہے تروق ہے راستے کے دائیں بائیں طرف بنا و دقت چھوٹی دکانیں بنانا ہاں یہ جی, چھوٹی دکان دکان جو ہے دکان بنانا ویسام طور پر دکا چھوٹی دکانوں کے ہوتے ہیں یہاں لکھا جائز نے راج جو عام عمومی جو ہے وہ راستے ہیں حکومتی سطح پر ہاں جی, عوام کے بنائے بنایا ہوا راستہ ہے تو جائز نے تو اس کے طرفین پہ بناؤ دو کتن وہاں پر کوئی دکان وغیرہ بنائیں کوئی والا کوئی چھوٹا دکان ہی کیوں نہ ہوا اس طوقل اشنان البتہ اگر دو شکست وہاں معاملات کے لبیجنے میں ہاں سبقت جائیں و لو سبا یعنی مقدم مسابقات کریں دونوں ہاں جی ایک جگہ پر معاملات کے لیے بیٹھنا ہے یا یعنی دکان تو نہیں بنانا ہے معاملات کے لیے بیٹھنا ہے اس میں دو بندہ ایک دوسرے پر سبقات دے جائیں و لوی سبا کا اثنا اور دونوں ایک ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں تو فلا ترجیح تو کسی کو تو کوئی ترجیح نہیں ہے ان میں سے کسی کو الب عدم یا تو امام کی جن سے ہے کہ میں سے جس کو زیادہ مستحق دے کے اس کو جن دے دیں کیونکہ دونوں تو وہاں نہیں رکھ سکتا ہے جگہ کم ہے یا وہ بہتر ترقہ کیا اول قرت یا خور لگائیں کیونکہ وہاں دو ایک آدمی کے جگہ جگہیں دونوں ایک ساتھ پہنچا ایک نے بولا میں نے بیٹھنا ہے دوسرے نے بولا میں نے بیٹھا ہے تو ایسے صورت میں جو ہے وہاں قرآن لگائیں اور قرے میں جس کا نام آئے وہ وہاں بیٹھیں دوسرا کہیں اور جگہ راستہ تلا کریں اما مساجد سے جو منفاد لیتے ہیں فرمات عمل مساجد ہو مساجد سے جو منفاعت کا ترقہ یہ ہے کیونکہ وہ سب کے لیے بنایا ہر نمازی کے لیے بنائیں ہر اس میں جو ہے تلاوت قرآن در تدریس کو بھی اچھے کام کے لے تو امن مساجد جو ہے ہمن جلا سرپنچ جو بھی شخص بیٹھے پھی مکانین ایک جگہ پر مسجد میں ایک مسجد میں ایک بندہ پہلا کے بیٹھ گیا تو خاؤ میں بھی تو وہ شخص پور جگہ کے زیادہ حقدار ہے تو آپ دوسرا اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتے ہیں فیضہ اور اگر وہ وہاں سے کھڑا ہو جائیں وہ راہ اور اس کے سامان باقی جگہ پر ہو تو بھگانے کا ذالک تو بھی ایسے ہی یعنی تو بھی وہ بندہ اسی جگہ پر بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہے وہ لمح یا کمیونشن اگر اس سے کوئی چیز وہاں باقی نہیں رہا پھر اس کے بیٹھنے کی جگہ پر کوئی چیز باقی نہیں رہا تو وہی کسی نے جگہ فارغ کر دیا تو ہمن جلد ہے تو بھی تو اس کے بعد دوسرا جو بھی بندہ وہاں بیٹھے گا بھی وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے وہ دوسرا جگہ ہاں جسرا بند ہے وہ اسی طرح منیش تاغلہ اگر کوئی شاید مشغول ہو جائیں اس مسجد کے کسی جگہ پہ بھی درسل علوم میں ہنج علوم کی تدریس کا درس دینے کا مصروف ہو جائیں یا درس دینے میں مشغول ہو جائیں او تلاوت القرآن یا ایک جگہ پر بیٹھ تلاوت قرآن کرنے پہ مصروف ہو جائیں اور وکان یعین النف سی اور اس نے جو ہے معین کے اپنے نفس کے لیے مکانا ایک جگہ کو ہاں جی وہ ہمیشہ اس جگہ پر تلاوت کرتے ہمیں جگہ پر دیتے ہیں وہ آتادہ اور عادت بن چکی ہے جلوس اس کا بے نفی اسی جگہ پہ اس روز میں جب تک وہ اسی ٹیم پہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اسی کا ہے وہ زیادہ حاضر ہے فائزہ کام ہے جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں ولم کا کمبینوشن اور کوئی چیز اس شاخ کی طرف سے وہاں پر نہ ہو بھی مکان اس کی جگہ پر تو کان المکان ہو تو پھر یہ جگہ علمن اس شاعظ کے جو یہ جو اس جگہ پر بیٹھے گا اب وہ دوسرا شاہ جو جگہ پر جو بھی بیٹھے گا اس کا ہوگا اب وہ شاعر عالماً کا نہ عالم و اب کا یا کوئی عام عوام ہو ہاں جی تو کوئی بھی شاعر جب وہ جگہ خالی ہو گیا وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے عام دوسرا جو مواد میں سے منفات تھا منفاد میں سے آپ کو راستے کے منفات کا راستے سے کیسے منفات اٹھانا ہے وہ بتایا اور مساجد سے کیسے منفاط اٹھانا ہے وہ بتایا